تمہاری مدد میں گئی کرتے کمی کرتے ہیں پھر جب ڈر کا وقت آئے تم انہیں دیکھو گے تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی انکھیں گھوم رہی ہیں جسی کسی پر موت چھائی ہو پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے تمہیں تانی دائی لگیں تیز زبانوں ہے سمال غنمت کے لالچ میں یہ لوگ آمان لائے ہی نہ تو اللہ نے ان کے عمل اکارت کر دیئے اور یہ اللہ کو اسان ہے